اے آمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر آمان لاؤ وہ اپن رحمت کے دو حصے تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور کر دے گا جس میں چلو اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بخشنی والا مہربان ہے